مہاجرین حبشہ کی حفشہ سے واپسی جو مہاجرین مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے جب ان کو یہ علم ہوا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اکثر ان میں سے حبشہ سے مدینہ چلے آئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینہ پہنچے کہ جب آپ بدر کی تیاری فرما رہے تھے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ جو چند آدمی رہ گئے تھے وہ اس روز پہنچے کہ جس روز خیبر فتح ہوا تھا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کو گلے لگا لیا اور پیشانی کو بوسہ دیا اور بادشاہ یہ فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ مجھے فتح خیبر کی مسرت زیادہ ہے یا جعفر کے آنے کی ابو موسا اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت جعفر کے ساتھ آئے تھے راوی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت پہنچے کہ جب آپ خیبر فتح فرما چکے تھے مال غنیمت میں سے ہم کو بھی حصہ عطا فرمایا ہمارے سوا جو فتح خیبر میں شریک نہ تھا کسی کو حصہ نہیں دیا یہ بخاری کی روایت ہے بحقی کی روایت میں ہے کہ مسلمانوں سے کہہ کر ان لوگوں کو غنیمت میں شریک فرمایا مراجات اور واقعہ للت التعریض تاریخ وادل اور تیمہ کی فتح کے بعد آپ مدینہ منورہ واپس ہوئے مدینہ کے قریب پہنچ کر ایک وادی میں اخیر شب میں آرام لینے کی غرض سے نزول فرمایا اتفاق سے کسی کی آنکھ نہیں کھلی یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو گیا سب سے پہلے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور صحابہ کو جگایا اور اس وادی سے کوچ کرنے کا حکم دیا اس وادی سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول فرمایا اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا وضو کر کے صبح کی دو رکاتیں سنتیں پڑھیں بعد ازاں بلال نے اقامت کہی اور جماعت کے ساتھ صبح کی نماز قضا کی گئی فوائد نماز اور عبادت میں حضرات انبیاء اللہ علیہ الف صلوات اللہ کو غفلت کی وجہ سے کبھی صح نہیں ہوتا بلکہ من جانب اللہ صاحب میں مبتلا کیے جاتے ہیں تاکہ امت کو صاحب کے مسائل معلوم ہو لہذا اگر آپ کو یہ صاحب نہ پیش آتا تو امت کو فوت شدہ نمازوں کی قضا کا مسئلہ کیسے معلوم ہوتا اور اگر ظہور یا اثر کی دو یا تین رکعت پر آپ بھول کر سلام نہ پھیر دیتے جیسا کہ حدیث ذولیدین میں ہے تو امت کو سجۂ صاحب کا مسئلہ کہاں سے معلوم ہوتا سبحان اللہ خدا کی کیا حکمتیں اور کیا رحمتیں ہیں کہ جن حضرات کو نبوت اور رسالت کا خلط پہنا کر تشریع احکام کی مسنت پر بٹھلایا ان کے صح اور نسیان کو بھی تشریع احکام کا ایک ذریعہ بنا دیا حضرت آدم علیہ السلام کو اگر صح و نسان نہ پیش آتا تو توبہ اور استفار کی سنت کہاں سے معلوم ہوتی ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم لنكونن من یہ کہہ کر قیامت تک کے لیے خدا زلجلال کی رضا اور خوشنودی اور ابلیس کی ضلعت اور رسوائی کا طریقہ بتلا گئے قربان جائیے ایسے صحو و نسیان کے کہ جس سے ہمیشہ کے لیے رحمتوں کا دروازہ کھل گیا